پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا دن بھی میں واقع ایسا ہے ایسا ہی ہے اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا ثم اتبع سبب پھر وہ دیگر سامان لے کر چلا حتا اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتا کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھے قالوں یاذلق نہی ان جو جو و میں جوجم مفسی دوہ ف ابضی فہل نجانونا کہ خوب جن و وہ کہنے لگے اے قرنیں بے شک یا اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا ہم تیرے ئے کچھ پیداوار تی کر دیں۔ اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ مکننی فيه فأعینونی بقوة فأعینونی بقوة اجعل اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا تم مجھے لوہے کے تختے لاؤ لا دو حتا کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں کو حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں ان له پھر وہ یاجوج ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ذلکرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی اسی کو مطلع شمس کہا گیا ہے جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جن کے مکانات نہیں تھے اور وہ میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھے کیے ہوئے تھی ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اونٹ نہیں تھی یعنی وہاں پر کوئی درخت پہاڑ اور عمارتیں نہیں تھیں جو ان پر سورج کی شعاؤں کے پڑنے سے مانے ہوتی پھر یعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پہنچا اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے پھر یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا پھر اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے ان کے درمیان کھائی تھی جس سے یاجوج و ماجوج اس طرف کی آبادی میں آ جاتے اور اون دھم مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے پھر یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتے تھے پھر ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل مہیا فرمائے تھے انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی تھا اور یوں یہ خطاب براہ راست تھا پھر یا جوج و معجوج نہایت فسادی قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہیں اور انہی سے زیادہ جہنم بھرے گی بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 6530 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 222 پھر قوت سے مراد یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور جال جالے کار مہیا کرو پھر بین و یعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درمیان جو خلا تھا اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کر دیا پھر قوران پگلا ہوا تانبا سیسا یا لوہا یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگلا ہوا لوہا تانبا یا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درا یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا توڑ کر یا جوج و معجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا پھر یعنی دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج و معجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج کا ظہور ہے جیسا کہ حدیث میں ہے مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3346 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2880 ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھوتے ہیں جب کھلنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اسے پہلی کی طرح کر دیتا ہے لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی بہوال مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ و جامع مکتر حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ترپن وسلسلۃ الحدیث صحیح چوتھی جلد صفحہ نمبر تین سو تیرہ صحیح مسلم میں نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں سراحت ہے کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور عیسا علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 جس سے ان حضرات کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی یا چینی قومیں بھی یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا یا مغربی قومیں ان کا مذداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عاضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب ان واحد میں آنے واحد میں لقمۂ اجل بن جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے وہ دوسروں میں گھس جائیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے جمع کرنا جہن دل کے ابو اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے لِلْكَافِرِينَ اول <تصفح> کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کار ساز بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے کہیے کیا کہ ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں سون جن کی سائی دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقینا وہ اچھے کام کر رہے ہیں اولئیک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لئے کوئی وزن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف حسبہ بیمانہ ذنا گمان کیا ہے اور عبادی میرے بندوں سے مراد ملائکہ مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور استفام زجر و توبیخ کے لیے ہے یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے یہ ناممکن ہے ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کا کوئی اپنا حمایتی سمجھتے ہیں پھر یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں لیکن بضا میں خوش سمجھتے ہیں سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اس سے مراد کون ہیں مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں بحال صحیح بخاری حدیث نمبر 4728 میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں یہ قول راج ہے اس کی تائید ما بعد والی آیت سے بھی ہو رہی ہے یعنی مصداق اول تو کفال ہی ہیں پھر اس کے عموم میں خوارج اہل بدت اور ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گے آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں پھر رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریعی ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کیے اور پیغمبروں نے ان کی تبلیغ و توضیح کی اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے پھر یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے کہ جس میں ان کے اعمال تولے جائیں اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نام اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی جبکہ ان کے نامِ اعمال حسنات سے بالکل خالی ہوں گی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا اللہ كے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت كی تلاوت فرمائی بہوانے صحیح البخاری حدیث نمبر چار پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَلُوا آیَاتِ وَرُسُلِ حُزُوَا یہ ہے ان کی سزا جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو تھٹھا بنایا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بطور مہمان ہی فردوس کے باغات ہیں اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم ہوں گے وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے قُل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل قُل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتا فد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لئے سمندر روشنائی ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر بطور مدد لے آئیں قل انما انا بشر مثلكم يوحا انما الہ واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو ہے اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے پھر جو شخص کے اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف الفردوس دوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفر دوس کا سوال کرو اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 7423 پھر یعنی اہل جنت جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی بھی اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں پھر کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے کلمات اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں وہ سب سیاہی میں بدل جائیں قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گی پھر اس لیے میں بھی رب کی باتوں کو رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا پھر البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے اسی وہی کی بدولت میں نے صحاب قف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کے طرف سے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیز تہیں پڑی ہوئی تھی یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی علاوہ ازئیں اس وہی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے پھر عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط کے اعمال مطلب عملوں کے ضائع ہونے کا سبب ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے سورۂ اور آغاز ہوتا ہے سورہ مریم کا سورہ مریم ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں اٹھانوے رکوع ہیں چھے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ یہ آپ کے رب کے اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے اذ نادا ربہو نداء خفیہ جب اس نے اپنے رب کو نحات آہست آواس پکارا قول رب انی وہنالعظم منی وستعوشت عل الرأس شیبا اکا رب شقی <شَقِيَّة> اس ذکریہ نے کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفید سفیدی سے بھڑک اٹھا اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْنِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابتداروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج آ رہی ہے چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر یرونی و من اہل یاقوب و رب جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب سے وارث بنے اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا یز کری غلوم اللہ نے فرمایا اے کریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یہیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا قال رب انہا یکون ل... لی غلام وکانت امرأتی عاقرا قال رب انہا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیہا اس ذکریہ نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب میری بیوی بانجھ آ رہی ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں کالے فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس ذکرہ نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود تین دن اور تین راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا خرج على قومه من إليهم بكرة چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح شام تصبیح بیان کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور عمرا کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں بورے تفسیر فتح القدیر پھر زکری علیہ السلام امبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں یہ بڑھ ہی تھی بڑھئی تھے یہ بڑھئی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا بہلۂ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو اناسی پھر خفیہ خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں تضرع و انبت اور خشو و خوضو زیادہ ہوتا ہے دوسرے لوگ انہیں بے وقوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے جب اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں پھر یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف و کبر مطلب بڑھاپے کا اظہار ہے پھر اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں پھر اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مسند وعظ و ارشاد نہیں سنبھالے گا تو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مسند کا اہل نہیں ہے نتیجتاً میرے قرابت دار بھی تیرے رستے سے گریز و انحراف نہ اختیار کر لیں پھر اپنے پاس سے کا مطلب یہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں لیکن تو اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرما دیا پھر عاقرن اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع ہی سے بانجھ ہو یعنی یہ دوسری دوسرے معنی ہی میں ہے کیونکہ کا سے دوام مستفاد ہے جس کے جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی آ جائے اور سوکھ جائے اسے عیتی یا کہتے ہیں مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں اب اولاد کیسے ممکن ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت ذکریہ کی اہلیہ کا نام عشا بنت فاقود بن میل ہے اور یہ فنّا مطلب والد مریم کی بہن ہے اس قول کے اعتبار سے یا مریم کی مریم کے خالہ زاد ہوئے اور کتع بھی کہتے ہیں کہ عشا بھی عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے یوں یہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہوئے ایک صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بہاوال تفسیر فتح القدیر لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے پہلی بات صحیح ہے کیونکہ عمران کی مریم کے سوا کوئی اور اولاد نہیں تھی اور حدیث معراج میں جو یحییٰ و عیسی علیہ السلام کو خالہ ذات کہا گیا ہے تو وہ مجاز متعارف کی شکل میں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق توسع مریم کی خالہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ قرار دیا ہے اور قسم کا توسع عام بول چال میں شائع ہے بہوالِ قصص القرآن چوتھی جلد سفر نمبر چھبیس اللہ اعلم پھر فرشتوں نے زکریہ علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا اور یہ اللہ کے لیے قطن مشکل کام نہیں ہے کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کر سکتا ہے تجھے ظاہری تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے پھر نیالین سے دونوں سمیت راتیں مراد ہیں کیونکہ سورہ عال عمران آیت نمبر 41 میں ایام دین کے لفظ ہیں اور سویہ کا مطلب ہے کہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہوگا یعنی ایسے کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے ہیں پھر المحراب سے مراد وہ حجرا ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ ہر بند سے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے پھر صبح و شام اللہ کی تصبیح سے مراد اثر اور فجر کی نماز ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں اللہ کی تصبیح و تحمید اور تنظیح کا خصوصی اہتمام کرو و اللہ علیہ نبینا محمد وسحب اجمعین